بل كل منهم ان بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں دی جائیں مفسرین لکھا ہے کو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آنی چاہیے جس میں مذکور ہو کہ تم اس کے رسول ہو تو ہم تم پر ایمان لانے کے بارے میں غور کریں گے لیکن وہ اپنی اس بات میں قطعی طور پر جھوٹے تھے اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں نازل ہو چکی تھیں جن سے حق واضح ہو چکا تھا اگر ان میں خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو کب کے ایمان لے آئے ہوتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں ہم ان کی خواہش پوری نہیں کریں گے ان کا مقصد ہمارے رسول کو عاجز و درماندہ بنانا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں ہے اگر انہیں آخرت میں نجات کی فکر ہوتی تو ایسی بات نہیں کرتی بلکہ ایمان لے آتی